اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرشلین امام المتقین خواتم النبیین سیدنا و بولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین ہم نے آپ نے بچپن سے یہ کال سنا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ہم نے یہ بات مان لی مگر یہ ہم نے صرف دنیاوی علوم میں مانی ہم نے قرآن اور حدیث سنت اس حوالے سے اس پر غور نہیں کیا ایک عام مسلمان ہر مسلمان پر صرف قرآن مجید ہی کو اگر دیکھا جائے تو پانچ اس کے حقوق ہیں ہر مسلمان پر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس پر اس کا ایمان ہو اور ایک چیز ذہن میں رکھے جہاں ایمان ہوگا وہاں پہ تعظیم اور محبت ہوگی اگر تعظیم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے اگر تعظیم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہم مانتے تو ہیں مگر وہ انگریزی میں ایک لفظ ہے کیجولی کیجولی مانتے ہیں اس کی تعظیم اس طرح سے نہیں کرتے دوسرا کہ اس کو پڑھا جائے اور پڑھنے کے لیے بھی ضروری جو ہے وہ یہ ہے قرآن کا اپنا حکم ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے ترتیل کا مطلب ہے آرام سے ٹھہر ٹہر کے بہت زیادہ تیزی اور جلد بازی سے نہ پڑھا جائے جو قاری حضرات ہیں جو باقاعدہ قرآن کو پڑھنا سیکھتے ہیں اور پھر پڑھانا سکھاتے ہیں وہ بڑی اچھی طرح واقف ہیں کہ کون سی رفتار ہے جس کے بعد قرآن کا پڑھنا جو ہے الٹا گساخی میں پڑ جاتا ہے اور اس کی مثال ہمارے ہاں بہت سی جگہوں پہ ماہر رمضان کے اندر تراوی میں دیکھنے کو ملتی ہے کئی مساجد ایسی ہمیں ملتی ہیں کہ جس کے اندر معاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس طرح سے چلتا ہے کہ کون کتنی جلدی تراوی مکمل کرواتا ذہن میں رکھے کہ ایک خاص حد تک رفتار تیز کی جا سکتی ہے اس سے زیادہ اگر تیز کی جائے تو پھر حروف ان کی حرکات وہ آپس میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے قرآن کا پڑھنا بجائے بائی سے ثواب ہونے کے الٹا بائیس گنا ہو سکتا ہے تو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے اس میں ایک اور چیز کا سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ تجوید کے اسباق لینے چاہیے ہمیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن پڑھنا سیکھے آواز کہاں سے نکالنی ہے گلے میں کس طرح سے نکالنی ہے اس کی حرکت جو ہے کہاں پہ کتنی لمبی کرنی ہے یہ ساری چیزیں سیکھے کیونکہ ہلکی سی بھی تبدیلی ہو جائے مطلب بگڑ جاتا ہے اور اس کی ہم کئی بار مثال دے چکے قلب دل کو کہتے ہیں قلب کتے کو کہتے ہیں صرف کاف اور کاف ہلکا سا فرق ہے اسی طرح ہا اور ہا یہ ہلکے سے فرق جو ہیں اس سے مطلب بگڑ جاتا ہے ہمارے یہاں ایک یہ بڑا مسئلہ ہوا ہم نے بھی بچپن میں قرآن مجید عربی قرآن مجید اردو لبو لہجے میں سیکھا بہت بعد میں جب اللہ کا کرم ہوا اور ہمیں سمجھ میں آئی بات کہ جناب یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے تو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی اور ابھی بھی اس کے باوجود کوتا ہو جاتی کوشش کے باوجود کیونکہ بچپن سے اب تک ہم غلط پڑھتے آئے اور اب سیکھ لینے کے باوجود کبھی کبھار بیچ میں پتہ نہیں چلتا غلط بول جاتا ایسی بھول اللہ کے یہاں قابل معافی ہے اچھا اس کے علاوہ اکثر لوگ اگر ہم کبھی کسی کو مشورہ دیتے ہیں ہمیں یاد ہے ہمارے عزیز بیٹھے ہیں یہاں پہ انہوں نے کہیں اپنے دوستوں میں یہ بات کہی تو انہوں نے خود بتایا ہمیں کہ کچھ دوست الٹا غصے میں آگئے اور ناراض ہو گئے کہنے لگے آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم سارا قرآن غلط پڑھتے ہیں اور ہم قرآن پڑھنا چھوڑتے ہیں کچھ اسی قسم کی بات آپ نے بتائی تھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پڑھنا چھوڑ دیں دیکھے اگر آپ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو جو غلطی بھی ہو رہی میں وہ قابل معافی ہے لیکن اگر آپ سیکھنے کو ہی تیار نہیں ہے اور مسلسل جاننے کے باوجود غلط پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو پھر یہ گناہ ہے یہ غلطی ہے یہ کوتا ہی اور دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ مقابلہ نہیں ہے کہ کون کتنا پڑھتا ہے آپ روزانہ صرف ایک رکوع پڑھیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ روزانہ اگر ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں چلیں پارہ پڑھئے ایک ماہ کے اندر آپ قرآن مجید مکمل کر سکیں گے آپ روزانہ ایک منزل پڑھ سکتے ہیں منزل پڑھ لیجئے ہر ساتھ دن میں آپ قرآن مکمل کر سکیں گے دیکھیں یہ کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا آپ اپنا اللہ سے رابطہ مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں اور اللہ سے رابطہ جب مضبوط کرنا ہے اس میں پھر اس طرح کے مقابلے نہیں کیے جا سکتے کہ میرا یہ ساتھی ہے یہ تو روز ایک پارا پڑھتا ہے تو میں ایک رکو کیوں پڑھوں جی آپ سے پارا نہیں پڑھا جاتا آپ روبا پڑھ لیتے ہیں روز کا ٹھیک ہے روبا پڑھ لیجیے کوئی حرج نہیں لیکن پڑھیے اور اگر آپ نے بھی بچپن میں قرآن مجید عربی میں ہونے کے باوجود اردو لب و لہجے میں سیکھا ہے تو اب بھی وقت ہے علم حاصل کرنے کے لیے کسی کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی اور اب تو ایسی ایسی اعلی نسل کی موبائل ایپس آ گئی ہیں جو کہ آپ کو مدد دے سکتی ہیں اگر اس عمر میں فرض کریں کہ آپ کو تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کسی استاد کو پکڑنے ہم نے خود الحمدللہ ایک دفعہ ایک ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ قاری صاحب آئے ہوئے تھے ہم نے ان کی بڑی پسند آئی تجویز بڑی پرانی بات ہے کوئی تقریبا پندرہ, پندرہ بیس سال پرانی بات ہے تو وہ بعد میں ہم ان کی مسجد میں پہنچ گئے ان سے درخواست کی آپ شام کو وقت دے سکتے انہوں نے کہا جی دے سکتے میں آپ کے گھر آ جاؤں گا وہ گھر آتے تھے اس وقت تک کافی حد تک ہم تجوید سیکھ چکے تھے لیکن ہمیں کوئی اس پہ الحمدللہ للہ شرمندگی نہیں ہوئی اللہ کا کرم تھا کہ شرمندگی نہیں ہوئی اب اچھی بہت بہت اعلیٰ موبائل ایپس آ چکی ہیں آن لائن بڑے بڑے اچھے قاری حضرات موجود ہیں اگر آپ تھوڑا سا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں تو آپ ان کو استاد کے طور پہ رکھ سکتے ہیں خرچہ نہیں برداشت کر سکتے تو ایپس تو مفت میں ہیں آپ قرآن کو پڑھنا سیکھیں اور, بے شک تھوڑا سیکھیں. اور اس میں بھی بالکل آپ کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے سوچنے میں کہ جی میں چونکہ غلطی میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں تو بہت زیادہ وقت لگتا ہے ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھتے ہیں ہم رک رک کے پڑھتے ہیں تھوڑی سی مشکل کے ساتھ پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں ہے حدیث مبارک موجود ہے کہ جس کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو دقت کے ساتھ پڑے گا اس کو دو ہیں. اس کی یہ ہے کہ وہ خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے جوڑنا چاہ رہا ہے اور وہ بغیر اس چیز کا لحاظ کیے کہ میں جی ساٹھ سال کا ہو گیا ہوں میں ستر سال کا ہو گیا ہوں لیکن اس کے باوجود سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں اگر وہ دقت کے ساتھ اٹک کٹک کے غلطیاں کر کے بھی پڑتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ثواب دیتا ہے تیسرا جو حق ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ اس پہ تدبر کیا جائے اس پہ غور و فکر کیا جائے اس کو سمجھا جائے اس کے لیے اچھے اساتذہ موجود ہیں اگر استاد ہو تو زیادہ بہتر بات ہے لیکن اگر استاد نہیں ہے تو اچھی تفاصیر موجود ہیں مختصر قسم کی جن کو پڑھا جا سکتا ہے آپ بے شک روز کی صرف ایک آیت پڑھ لیں اس پہ بھی ایک حدیث موجود ہے اور اس حدیث کے بارے میں گو کے کچھ محدثین نے کلام کیا ہے جب انگت کلام کیا ہے تو اس کا مطلب اس کی صحت پہ کچھ انہوں نے بات کی ہے کہ ان کے خیال میں یہ اس کی صحت ایسے ہے یا ایسے ہے لیکن الفاظ ایسے خوبصورت ہیں اور فضائل میں یہ حدیث ہم نے تقریباً ہر مکتبہ فکر کو سناتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ لوگ جو دعوی کرتے ہیں وہ مکاتب فکر جو دعوی کرتے ہیں کہ ہم تو صرف مستند احادیث کی بات کرتے ہیں ان کی کتابوں میں بھی ہم نے یہ حدیث خود پڑھی ہے سنی سنائی بات نہیں اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر روزانہ تم ایک آیت قرآن کی سمجھ کر پڑھ لو تو سو نوافل سے بہتر ہے اکبر آپ اور فرمائیے صرف ایک آیت کتنی دیر لگتی ہے ایک آیت پڑھنے میں بہت کم وقت لگتا ہے پانچ منٹ نہیں لگتے دن میں صرف ایک آیت روز کی سمجھ کر پڑھ لے یہاں پہ جو دو سہباب اس علاقے کے ہیں وہ اس سلسلے میں اگر کچھ رہنمائی چاہتے ہو تو اس میں ہم حاضر ہیں ابھی گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں کچھ ہم ایسا انتظام کر دیں گے دو سہباب جو ہیں وہ یہاں پہ آ سکے ایک آیت دو آیت تین آیت اپنی سہولت کے مطابق پڑھیں سیکھیں تدبر ہو تاکہ قرآن کا یہ تیسرا حق جو ہے یہ بھی پورا ہو جائے چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن سے سیکھا ہے پھر اس پہ عمل کریں اگر عمل نہیں ہے اور صرف پڑھنا اور سمجھنا ہے تو یہ کسی حد تک منافقت میں آ جائے گا عمل نہ ہونے کا اگر کوئی جائز شرعی عذر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے لیکن اگر کوئی جائز شرعی عذر نہیں ہے اور اس کے باوجود ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو یہ کسی حد تک خدشہ ہے کہ کہیں روز قیامت ہمارا یہ عمل منافقت میں نہ شمار ہو جائے اس لیے بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور قرآن کے اعمال جو ہیں اور احادیث سے جو کچھ معتبر احادیث سے جو کچھ ثابت ہے وہ اگر ہماری روایات سے ٹکرا جائے ہمارے تمدن سے ٹکرا جائے ہمارے کلچر سے ٹکرا جائے تو اللہ کا خوف جو ہے دل میں رکھیں اور اپنے تمدن کی نفی کریں اور قرآن کی اور حدیث کی جو احکامات ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں اپنے ارد گرد اپنے اہل خانہ کو بھی ادھر لانے کی کوشش کریں اگر وہ نہیں بھی آتے تو کم از کم تذکرہ ضرور کریں مشورہ ضرور کریں ہدایت ضرور دیں تاکہ روز قیامت کم از کم یہ بات ضرور شمار ہو جائے کہ ہم نے کہا ضرور تھا اگلے نے کیا نہیں ہے اور میرے بس میں نہیں تھا کہ میں اسے کروا دوں پانچواں جو ہے وہ ہے کہ پھر دوسروں تک پہنچایا جائے اس کی تلقین کی جائے جس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ ہم نے کر بھی دیا کہ آپ اپنے اہل خانہ سے شروع کر سکتے ہیں دوست احباب سے شروع کر سکتے ہیں اس طرح سے اگر شروع کریں گے تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر مسائل بھی کم ہونے لگ جائیں گے اور اگر مسئلہ ہوگا تو اللہ پر ایمان میں اتنی مضبوطی آ جائے گی کہ وہ مسئلہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا دیکھیں مسئلے کا حل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے یہ دنیا ہے اس دنیا میں ہر طرح کا معاملہ چلتا ہے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو دیکھ لیجئے وہاں پہ بھی مسائل موجود تھے ان میں جھگڑے بھی ہو جاتے تھے ان کو کاروبار میں نقصان بھی ہو جاتے تھے بیمار بھی پڑتے تھے کئی لوگ ایسے تھے جو اپاہج بھی تھے کسی وجہ سے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحبت تھی ان کی نابینا تھا یا کوئی اور کچھ اس کو مسئلہ تھا تو یہ تو دنیا ہے دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر انسان کا جو آپ یہ سمجھ لیں امتحان ہے وہ اس کے مطابق ہے اگر ایک بندہ جو ہے وہ مشکل میں ہے تو اس کے امتحان اس کے حساب سے ایک بندہ ہے جو بالکل فراوانی میں ہے پیسہ ہی پیسہ ہے دنیا ہی دنیا ہے جس کے پاس نہیں ہے اس کا بھی امتحان ہوگا کیا اللہ سے تعلق تو نہیں توڑ لیا کیا دوسروں کی طرف دیکھ کے جلن اور ہسد میں تو نہیں پڑا کیا دوسروں کے پاس مال و دولت دیکھ کے بد کلامی اور بد زمانی اور الزام تراشی میں تو نہیں پڑا تو ہر بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کا امتحان ہے یہ نہ سمجھیں کہ کوئی امتحان سے باہر ہے ہر شخص کا امتحان ہے جس کے پاس تھوڑی سا علم ہے اس کا بھی امتحان ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کا بھی امتحان ہے کوئی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا نیت رکھتا ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پاتا تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے اللہ تعالی غفور الرحیم ہمارے ہاں دو تین معاملات ہوئے جس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے ہمارا ارادہ ہی ہے کہ وہ قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ آگے چلیں گے اب دوبارہ سے کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا قصد کے ساتھ قرآن آیات صورتوں اور اس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوتی تھی تو ہم نے اس کو ایک نئے طریقے سے شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے ساتھ میں ظاہر ہے کہ جیسے جیسے کوئی موقع ہوں گے اس کے حوالے سے متعلق گفتگو بھی ہوا کرے گی تو اس کی گفتگو قرآن مجید کے حوالے سے بڑی اہم دو تین نقطے ہیں جن کو ہم انشاءاللہ اللہ اللہ کے دیئے توفیق سے اگلے جمعے کے نشست میں بیان کریں گے اور اس پہ گفتگو کریں گے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس علاقے کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو یہ مسجد جو ہے اس کا اہتمام کرنے کا ہمارے دوستوں کو اللہ تعالی نے جس میں توفیق بخشا اور اسباب بخشے اللہ تعالی ان کو بھی قبول فرمائے اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی قبول فرمائے ان کا آنا اور جو ہماری گفتگو ہے اصلاح کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے اور آپ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالی اس پیغام کو بٹھائے آمین وہ الله اللہ عل کے ہی سعیدنا و مولانا محمد و, و اصحاب ہی اجمائین بے رحمت